باب نمبر تین علومِ صوفیہ کی فضیلت علومِ صوفیہ میں سے ایک نمونے کی طرف اشارہ شیخ الاسلام شیخ ابو النجیب سہروردی رحمت رحمۃ اللہ علیہ براویان متعدہ حکیم کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے دریافت کیا کہ شر کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا مجھ سے شر کی بابت سوال نہ کرو مجھ سے خیر کی نسبت سوال کرو سائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی فرمایا اس کے بعد ارشاد فرمایا شریروں کے شریر علماء شریر ہیں اور نیکوں کے نیک علماء نیک ہیں کہ یہی علماء امت کے رہنما دین کے ستون جبلی جہالتوں کی تاریکیوں کے چراغ دیوان اسلام کے نقیب کتاب و سنت کی حکمتوں کی کانیں یا معدن اور خل کے خدا میں اللہ تعالی کے امین بندوں کے طبیب چارہ ساز ملت حنفیہ کے نقا اور عظیم امانتوں کے اٹھانے والے ہیں پس یہ لوگ مخلوق میں زیادہ حقدار حقائق تقوی اور پرہیزگاری کے ہیں اور تمام بندگانے خدا سے زیادہ زہد فی کے حاجت مند ہیں اس لیے کہ یہ علماء ان باتوں کے محتاج اپنے نفس کے لیے بھی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پس ان کا فساد ہو یا تقوا متعدی ہیں یعنی ایک دوسرے تک سرائط کرنے والے ہیں افضل الناس کون ہے سفیان بن آئینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمیوں میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس نے امر معلوم پر عمل ترک کر دیا یعنی ایک بات کو جانتا تھا اور اس پر عمل نہیں کیا اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے اس پر عمل کیا جس کا اس کو علم ہو گیا اور افضل الناس وہ ہے جو اللہ تعالی کے لیے سب سے زیادہ آجزی اور فروتنی کرنے والا ہے اور یہ قول محکم و صحیح ہے محکم و صحیح ہے اس وجہ سے عالم جب اپنی معلومات پر عمل نہ کرے تو وہ عالم ہی نہیں ہوا بس ہوشیار کے ایسے عالم بے عمل کی فصاحت بیان طاقت لسان مناظرہ و مجادلہ کی قوت سے دھوکے میں نہ آنا اس لیے کہ وہ جاہل ہے عالم نہیں ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرمائے کہ اسلام میں علم اپنے اہل کو ضائع نہیں کرتا اور ممکن ہے کہ عالم علم کی برکت سے عمل کی طرف پلٹ آئے علم ایک فرض ہے اور فضیلت بھی ہے فرض تو اس اعتبار سے ہے کہ انسان کو اس کے جانے بغیر چارہ کار نہیں اور اس کا جان... یعنی اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ دین کے حق کے وجوب پر قائم ہو سکے اور فضیلت اسے کہتے ہیں جو قدر حاجت سے زیادہ ہو ان چیزوں میں سے یہ انسان نفس میں فضیلت حاصل کرتا ہے اور شرط یہ ہے کہ جو کچھ قدر حاجت سے زیادہ حاصل ہو وہ کتاب و سنت کے موافق ہو اور جو علوم کتاب و سنت اور جو کچھ ان دونوں سے مستفاد ہوا ہے وہ ان دونوں کے سمجھنے میں مددگار ہیں یا ان کی طرف مستند ہیں تو جو کوئی ان علوم سے موافق نہ ہو خواہ وہ کیسا ہی علم ہو اس میں زیلت ہے فضیلت نہیں اس سے انسان بہت زیادہ خوار ہوتا ہے اور یہی دنیا و آخرت کی فرومائیگی ہے فرض علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے جو علوم کے فرض ہیں انسان ان کے جانے بغیر نہیں رہ سکتا یعنی انسان کو ان کا جاننا ضروری ہے حضرت انس بن مالک ردیلان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم و بسین علم طلب کرو خواہ چین میں ہو یعنی اس کے لیے ملک چین ہی جانا پڑے یہ حکم اس لیے ہے کہ علم کا طلب کرنا مسلمان پر فرض ہے کون سے علم کا حاصل کرنا فرض ہے علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ وہ علم اخلاص علم معرفت آفات نفس اور مفتات اعمال کا ہے کہ اخلاص کے لیے حکم دیا گیا ہے اور جس اخلاص کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے اخلاص کے سلسلے میں اللہ تعالی کا یہ حکم ہے و ما امرو الا ليعبد الله مخلصين للدين اور یہاں مترجم کا ہاشیہ ختم ہوتا ہے اس کو نفس کا مکر و غرور اس کے مقائد اور پوشیدہ خواہشیں تباہ کرتی ہیں اس لیے اس کے تحفظ کے لیے اس کا جاننا ضروری ہو گیا بس جس طرح اخلاص فرض ہے اسی طرح اس کا علم بھی فرض ہو گیا بعض اصحاب کہتے ہیں کہ معرفت خواتر اور اس کی تفصیلات کا جاننا ضروری ہے اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خواتر یعنی تباہ معرفت خواتر سے مراد علم و ہے دوسروں کی طبعہ کے کے حالات جاننے کا علم اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس لیے کہ خاطر ہی کسی فیل کی اصل اور اس کا مبدع ہے اور محل نشو نما ہے اور اس علم کے ذریعے ملت ملائکہ اور ملت شیعتین میں امتیاز کیا جا سکتا ہے یعنی معلوم کر سکتے ہیں کہ نیک تینت لوگ ہیں اور یہ شیطان فطرت ہیں اور فیل کی سیعتین تحت بغیر صحبت کے نہیں ہو سکتی بس ایسا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا جو بندے کے افعال کو درست کر سکے علم الوقت کی طلب بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ وہ علم علم الوقت ہے جس کی سراحت اس قول سے ہوگی کہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم الوقت یہ ہے کہ علم حال کی طلب کی جائے یعنی اس سے وہ حکم حال مراد ہے جو دنیا و آخرت میں اس کے اور بندے کے مابین وقوع پذیر ہوتا ہے بعض اصحاب کا ارشاد ہے کہ جس علم کے حاصل کرنے کا حکم ہے وہ علم باطن کا طلب کرنا ہے کس سے بندے کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ علم بھی صالحین کی مجالست اور صحبت سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ صالحین وہ ہیں جو علمائے مقنین اور زہاد زہاد مقربین ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنا لشکر بتایا ہے اور طالبین ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے طریقے پر گامزن ہو کر قوت حاصل کرتے ہیں اور ان سے رشد و ہدایت پاتے ہیں اور یہی لوگ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں جس سے علم ال کو حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی علم ال کی تعلیم دیتے ہیں بعض اصحاب کہتے ہیں کہ وہ علم جو فرض ہے خرید و فروخت یعنی بے و شرح نکاح و طلاق کا علم ہے کہ جب ان میں سے کسی کام میں شمولیت کا ارادہ کرے یعنی تجارت کا یا نکاح کا تو اس شخص پر واجب ہے کہ اس علم کو حاصل کرے بعض اکابر کا ارشاد ہے کہ صورت حال یہ ہے کہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے اسے یہ معلوم اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کام میں حق اللہ کیا ہے یعنی حق تعالی کا ارشاد کیا ہے ہے تو صورت میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے سے ایسے کام کو انجام دے اور یعنی اس پر عمل کرے اس لیے کہ وہ جاہل اور نواقف ہے اور اس کے مالا امہ ما علیہ سے آگاہ نہیں یعنی سود و زیان اور حسن و قبع کی اس کو کچھ خبر نہیں پس اس اس کو چاہیے کہ وہ اس فیل میں عالم سے رجوع کرے اور اس عمل کے بارے میں دریافت کرے تاکہ وہ اس کو بصیرت کے ساتھ جواب دے اور اپنی رائے سے عمل نہ کرے یہ وہ علم ہے کہ اس کا حاصل کرنا اس حال میں فرض ہے جبکہ جہل موجود ہو علم توحید کا حاصل کرنا فرض ہے بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم توحید کا حاصل کرنا فرض ہے اور کوئی کہتا ہے نظر و استدلال فرض ہے اور کوئی کہتا ہے کہ وہ طریقہ نقل ہے یعنی علم منقول. اور صوفیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سلامتی باطن حسن قبول اور تاعت و انطاعت و انقیات کے ساتھ داخل اسلام ہے یعنی مسلمان ہے انصفات کے ساتھ اس کے دل میں کوئی خلش یا کھٹک یعنی شبہات ہے شبہات نہیں ہے تو وہ بندہ سالم ہے اور اگر اس کے دل میں کوئی خلش یا کوئی شبہ موجود ہے یا کسی چیز سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے عقیدے میں قدہ یعنی نقص پیدا کرنے والا ہے یا اس کو کسی شبہ میں مبتلا کرتا ہے اور شبہ اور غائلہ سے وہ معمون و مصن نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ یہ شبہ اور یہ غائلہ اس کو بدت اور ضلالت کے راستے پر ڈال دے گا تو پھر اس پر واجب ہے کہ اپنے شبہ کو ظاہر کرے اور اہل علم کی طرف رجوع کرے جس کو راہ راست بتائیں اور درست بات سے آگاہ کریں علم فرائض پنجگانہ فرض ہے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پانچ فرائض کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اور وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہیں اور جب ان پر عمل کو فرض کیا گیا ہے تو پھر ان کا علم بھی فرض ہو گیا اور کہتے ہیں کہ علم توحید اسی پنجگانہ فرائض میں داخل ہے اس لیے کہ اول تو اس میں دو شہادتیں داخل ہیں اور اخلاص بھی داخل ہے اس لیے کہ یہ اخلاص اسلام کی ضروریات میں سے ہے اور صحت اسلام کے لیے علم اخلاص ضروری ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے بس اس حکم کا اقتضا یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس کے علم کے بغیر نہ رہے ہم اس سے پہلے جس قدر اقوال بھی اس سلسلے میں پیش کر چکے ہیں ان میں اکثر ایسے علوم ہیں کہ مسلمان ان سے بے علم ہیں ان علوم سے بے بہرا ہیں جیسے وہ علم الخواتر علم الحال علم الحلال یعنی تمام مالا و ما الحہ کے ساتھ اور علم جو علماء آخرت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے اور اکثر مسلمان ان علوم سے آگاہ نہیں ہے تو اگر ایسے تمام علوم ان پر فرض ہوتے اکثر مخلوق ان کے حاصل کرنے سے آجز رہتی سوائے چند کے یعنی بہت ہی کم لوگ ان علوم کو حاصل کر سکتے تھے اس لیے یہ تسلیم کرنا دشوار ہے کہ ان علوم کا حصول فرض کیا گیا ہے ان اقوال میں میرا جھکاؤ تو شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرف ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ فرائض پنجگانہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ جو قول ہے کہ علم بے و شرح و نکاح طلاق کا علم فرض ہے مگر اس کے لیے جو ان امور میں مشغول ہونا چاہے تو اپنی جان کی قسم اس کا علم حاصل, حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے اور میرے نزدیک شیخ ابو طالب نے جو فرمایا ہے وہ ایک جامع تعریف ہے ان علوم کی جن کی طلب فرض کی گئی ہے علمس کی طلب کی ایک جامع تعریف ہے واللہ والم اوامر و نواحی کے اقسام میں سلسلے میں کہتا ہوں کہ وہ علم جس کا حصول اور جس کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے وہ علم اوامر و نواحی ہے اور مسلمان اس بات پر معمور ہے کہ وہ جانے کہ اس کام کے کرنے میں ثواب اور ترک پر عذاب ہے اور اسی طرح نواحی کہ وہ جانے کہ اس کے کرنے پر عذاب اور ترک پر ثواب ہے اور ان معمورات و منحیات میں بعض تو امر ایسے ہیں ہر حال میں اور ہر وقت ان پر عمل عزرو احکام اسلام لازم ہے اور بعض امور ایسے ہیں کہ امر و نہیں کو ان میں اس وقت دخل ہوتا ہے امر و نہیں ان پر اس وقت نافذ ہوتا ہے جب کہ کوئی امر حادث ہو بس جو دوامی لازم ہے جس کا حکم اسلام نے لزوم دوامی کے ساتھ دیا ہے یعنی ہمیشہ کے لیے اس کا حکم ہے یا ممانعت ہے تو اس کام کا علم ضرورت اسلام سے ہے اور وہ امور جو حادثہ ہیں اور امر و نہیں کا اس میں دخل ہے تو اس, کا علم بھی اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب ایسے امور حادث ہوں کہ ایک مسلمان کو اس علم سے آگاہی کے بغیر چارے کار نہیں اور یہ تعریف ان تمام تعریفات سے جو اوپر بیان کی گئی ہیں زیادہ عام ہے واللہ علم مفروض کی طلب چنائچہ مشایخ صوفیہ اور علمائے آخرت نے جو دنیا سے رغبت نہیں رکھتے اس علم مفروس کی طلب میں کوشش شروع کی اور اپنی مسائی کو بروے کار لائے اور انہوں نے اس کو شناخت کر لیا اور انہوں نے امر و نہیں کو قائم کیا اور بتوفیق بتوف الہی اس سے عہدہ برا ہوئے اور جب وہ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں کرتے ہوئے مستقیم اور ثابت قدم ہو گئے جیسا کہ باری تا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا فسطم کما تمن تک بس آپ مستقیم ہو جائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی استقامت دیکھتے ہوئے ان پر علوم کے دروازے کھول دیے جس کا ذکر اس سے قبل کر چکے ہیں بعض شیوخ فرماتے ہیں کہ اس خطاب استقامت کی طاقت سوائے اس کے اور کہیں نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے مشاہدات قدسی انوارے ظاہری اور آثار صادق سے امداد فرمائی ہے اور جو ہر ارادے میں ثابت قدم ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے یہ فرما کر مشاہدہ اور روبرو خطاب کے وقت تحفظ فرمایا اور مقام قرب سے سمارا اس خطاب کے مخاطب بسات انس پر متمکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فس تقرم کما یعنی آپ اس طرح اسی طرح استقامت کریں جس طرح کہ آپ معمور رسالت ہیں اگر یہ بلند مقامات ارشاد ربانی بسلسلے استقامت نہ ہوتے تو آپ جن امور کے لیے معمور ہوئے تھے ان میں استقامت نہیں فرما سکتے تھے استقامت تمام اعمال سے افضل ابو حفظ رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا استقامت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قائم اور مستقیم رہو حالانکہ تم اس کی حفاظت نہ کر سکو گے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فسطیم کما امرت کی حکم کی تفسیر میں کہا ہے کہ نیاز و فقر کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو اور صحت عظم کے ساتھ صحین کرام رحم اللہ میں سے کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے یا رسول اللہ آپ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ آپ نے کسی موقع پر فرمایا ہے خواتح مجھے سرہد اور اس کی اخوات نے بوڑھا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ کیا حضور کے بڑھاپے کا باعث سُرہ ہود میں بیان کیے جانے والے انبیاء کے قصص اور قوموں کی ہلاکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالی کے اس حکم نے فستقیم کما عمر بس جس طرح حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصدقات مشاہدات کے بعد اس خطاب سے مخاطب فرمائے گئے اور آپ کو حقائق کے استقامت سے مخاطب کیا گیا اسی طرح ان علمائے آخرت کو جو دنیا کی طرف راغب نہیں ہیں اور ان مشائق صوفیہ کو جو مقربین ہیں اس سے بہرہ فرمایا ہے اور حصہ عطا کیا ہے اور پھر ان کو حق استقامت سے الہام آگاہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں حق استقامت کی ادائیگی کی جو استعداد موجود ہے اس پر استقامت کریں اس طرح استقامت کو افضل مطلوب اور اشرف مامور قرار دیا گیا ہے یعنی جن امور پر وہ معمور ہیں ان میں سب سے زیادہ شرف استقامت کو ہے طالب استقامت بن طالب کرامت نہ بن ابو علی جورجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے صوفی طالب اے طالب استقامت بن کرامت کا طالب نہ بن ہر چند کہ تیرا نفس کرامت کا خواہاں ہے لیکن تیرا رب تجھ سے استقامت چاہتا ہے اور یہ جو کچھ شیخ ابو علی جوانی سے فرمایا وہ اس مسئلے میں ایک بڑی بات ہے اور اصل اصول ہے اور ایک ایسا راز ہے جس سے اکثر اہل سلوک نے غفلت برتی ہے طلب کرامت اور خواہش کرامت کا سبب یہ ہے کہ تصوف میں سائی و اجتہاد اور عبادت کرنے والوں نے صلف صالحین کے اسرار قلبی اور ان کی کرامات اور خر کے عادات کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے ان کو معلوم ہے اور انہوں نے سنا ہے کہ صلف صالحین سے کرامات اور خر کے عادات سرزد ہوتے ہیں پس ان کے نفوظ بھی ہمیشہ خر کے عادت و کرامت کے خاص رہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی کرامت اور خر کے عادت ظاہر ہو اور ثمر کی خواہش کرتے ہیں کہ جو کچھ صلف صالحین کو اس سلسلے میں نصیب ہوا ہے اس کا کچھ حصہ ان کو بھی مل جائے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان طالبان کرامت میں سے اکثر اس سے بہرامند نہیں ہوتے اور نتیجتاً شکستہ خاطر اور غمگین ہوتے ہیں اور پھر اپنے نفس پر تہمت رکھتے ہیں کہ ہمارے عمل میں درستی نہیں ہے ورنہ ہم کرامت و خر کے عادت سے ضرور بہرامند ہوتے اور ہم سے کرامت ضرور سرزد ہوتی اگر ان لوگوں پر اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی کہ کرامت و خر عادت سے وہ کیوں بحرمن نہیں ہوئے اور اگر وہ اس راست کو پا لیتے تو ان کی یہ مشکل حل ہو جاتی اور یہ معاملہ دشوار ان پر آسان ہو جاتا اس وقت ان کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالی خر کے عادات و کرامات کا دروازہ کبھی کبھی مجتہدین صادقین پر کھول دیتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا اور وہ بھی صرف ان لوگوں کو یہ وصف نصیب ہوتا ہے اور بہرمند ہوتے ہیں جو طلب سودے رکھتے ہیں اور ان کی راہ اور اس کی راہ میں اشتہاد کرتے ہیں اور حکمت الہیہ اس میں یہ ہے کہ وہ جب خر کے عادات اور کرامات کے صدور کو اپنی ذات سے مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کے یقین کو اور ترقی ہوتی ہے اور پھر ترک دنیا کا عزم ان میں اور قوی ہو جاتا ہے اور حادثات دنیا سے نکل جانے کا ارادہ اور پختگی حاصل کر لیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعض بندے یہ مقاشفہ صرف یقین سے حاصل کرتے ہیں اور ان کے دل سے غیریت و بیگانگی کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں بس اس کشف کی بدولت وہ خوارق کے عادات کے مطالعے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اس لیے کہ خوارق عادات سے اصل مقصود و مراد تو یقین کا حاصل ہونا ہوتا ہے اور جب کش سے یقین کلی حاصل ہو گیا تو برخارق قعادات کی ضرورت کہاں باقی رہی اور جس کو یہ دولت یقین حاصل ہو گئی اور پھر اس کو کسی شے کا کشف ہوا تو اس سے یقین کا ازدیاد نہیں ہوتا کہ اس کو تو پہلے ہی یقین کلی حاصل ہو چکا ہے بس حکمت الہیہ اس کی مقتضی نہیں ہے کہ ایسے شخص کو خوارق عادات سے کشف قدرت ہو کہ آپ تو اس کے لیے موقع استغنا ہے یعنی وہ ایسے امور سے مستغنی ہے اور اس طالب کرامت او خر کے عادات کے لیے حکمت الٰہیہ کشف کی مقتضی ہے کہ وہ اس کا طالب او محتاج ہے یعنی کشف و کرامت کا خاص گار ہے بس یہ دوسرا شخص جو یقین کلی حاصل کر چکا ہے جس کے لیے کشف قدرت کی ضرورت نہیں اکمل اور عتم ہے استعداد و اہلیت میں اس اول شخص سے جو کشف قدرت اور خر کے عادت عادت کا خاص ہے اس وجہ سے اس کو تو یقین خالص تمام و کمال حاصل ہو گیا بغیر اس کے کہ وہ کشف قدرت کا مطالعہ کرے طلب کرامت او خر کے عادت میں ایک آفت موجود ہے اور وہ عجب و غرور کی آفت ہے اور یہ جسے یقین کلی حاصل ہو گیا اس سے بھی محفوظ ہو گیا کہ اب اسے کسی چیز کی کہ مشاہدے کی حاجت نہیں ہے طالب صادق کا راستہ اس صورت میں طالب صادق کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے استقامت نفس کا خاص گار ہو کہ یہی کرامت کل یعنی کرامت کلی ہے اب اگر اس طلب استقامت میں کوئی ایسا ام, کوئی امر ایسا وقوع پذیر ہو جائے جس کو کرامت یا خر کے عادت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے تو جائز ہے اور مناسب ہے اور اگر ایسی کوئی بات ظہور میں نہ آئے تو اس کی اس کو کچھ فکر نہ کرنا چاہیے کہ اس سے اس کی استقامت نفس کو کچھ نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہے نقصان اور خطرہ صرف اسی صورت میں ہے کہ اس کے حق استقامت واجبی میں خلل اور نقص واقع ہو پس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ استقامت نفس طالبین کے لیے اصل اصول ہے پس علماء زاہد مشائق صوفیہ اور مقربین جب واجب حق استقامت کے قیام سے مشرف اور مکرم ہو گئے یعنی ان کو یہ وصف حاصل ہو گیا اور کرامت کر دیا گیا تو پھر وہ ان تمام علوم سے بہرمند ہو گئے جن کے حصول کے لیے متقدمین نے کہا ہے جن کا ز... ہم ذکر کر چکے ہیں اور انہوں نے ان کے حصول کو فرض قرار دیا ہے ان علوم میں علم حال علم قیام اور علم خواتر سر فہرست ہیں ان سب کی تحصیل ہم آئندہ خاص باب کے تحت انشاءاللہ اللہ بیان کریں گے اسی طرح علم یقین علم اخلاص علم نفس اور اس کی معرفت اور اس کے اخلاق کا علم ہے علم نفس اور اس کی معرفت تمام علوم میں سب سے زیادہ اہم قوی اور عزیز و بزرگ ہے اور مقربین صوفی کہ مسلک میں تمام آدمیوں میں اقوام الناس یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہی شخص ہے جو معرفت نفس میں سب سے ممتاز اور افضل و اعظم ہے علم معرفت اور اس کا وسیع دائرہ علم معرفت کا دائرہ نہایت وسیع ہے یہ اقسام دنیا ہوا و حوص کے دقائق مخفی خواہشات نفس حرصِ نفس علم ضرورت و مطالبہ نفس یعنی اس کی ضروریات سے وقوف اس قبیل قول و فیل لباس پہننا اتارنا کھانا پینا اور سونا علم حقائق توبہ علم گناہان مستور علم سیاحت یعنی جو ابرار کے حسنات شمار ہوتے ہیں علم سیاحت یعنی جو ابرار کے حسنات شمار ہوتے ہیں علم مطالبہ نفس خطرات معاشیت کے روکنے سے باطن کا مطالبہ فضول خطرات کے روکنے سے باطن کا مطالبہ علم مراقبہ ان اشیاء کا علم جو مراقبے میں خلل انداز ہوتی ہیں علم محاسبہ اور رعایت علم حقائق توکل یعنی ان چیزوں کا علم جو متوقع کے توقل میں حارج اور مخل ہوتی ہیں اور وہ چیزیں جو توکل میں خلل انداز نہیں ہوتی اس توقل کے جو ازروع ایمان واجب ہے اور اس توقل کے جو خاص اہل عرفان کے ساتھ موضوع ہے مابین فرق کا علم علم رضا مقام رضا کی معصیت اور گناہ علم زہد اور اس کا دائرہ نفوظ لوازم ضرورت سے اور ان باتوں کی تشریح جو اس کی حقیقت کا بتلان نہیں کرتی ان سب کا علم علم مارفد زہد فی الزہد زاہد یعنی ان زاہد میں جو زہد پایا جاتا ہے اس کی معرفت کا علم علم عنابت او التجا معرفت اوقات دعا اس وقت کی معرفت و شناخت جب دعا سے سکوت کرنا چاہیے علم محبت علم عام جس کی تفسیر و تعبیر امتصال امتصاله امر سے کی گئی ہے اور محبت خاصہ میں فرق یعنی علماء دنیا کے ایک گروہ نے علماء آخرت کی محبت خاصہ کے دعوے کی تردید کی ہے جس طرح کہ انہوں نے رضا سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بغیر جبر کے اور کچھ نہیں ہے محبت خاصہ کے اقسام محبت ذات سے محبت صفات تک محبت قلب اور محبت روح کا فرق محبت عقل اور محبت روح اور محبت نفس مقام محبت او محبوب کا فرق باہمی یہ تمام علوم اسی کے تحت آتے ہیں اور اسی پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کے بعد علوم مشاہدات آتے ہیں یعنی علم علم محبت و انس، قبض و بست، قبض حمم، بست و نشات کا فرق، علم فنا و بقا، احوال فنا کے مابین تفاوت، استطار و تجلی کا فرق، جمع و تفریق، لوامع و طوامع و وب... وب... بوادی کا فرق، سہو و سکر وغیرہ یہ تمام علوم علم معرفت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس سے تم اس کی اس کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہو اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو ہم ان سب کو تفصیل سے بیان کریں گے اور متعدد جلدوں میں شرح و بست کے ساتھ ان کو پیش کریں گے لیکن افسوس کہ عمر کوتا ہے اور وقت عزیز ہے اگر غفلت کے حال نہ ہوتی تو وقت تو اس سے بھی کم ہوتا بس میری یہ مختصر تالیف یعنی عوارف المعارف صوفیا کرام کے تمام علوم کی متائے گراں بہا کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے میں نے مختصرن تمام علوم صوفیہ کو اس مختصر کتاب میں پیش کیا ہے خداوند کریم سے امیدوار ہوں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور میرے فائدے کے لیے اس کو حجت بنائے نقصان کے لئے نہ بنائے علم ذوقی وجدانی یہ جس قدر علوم میں نے بتائے ان کے علاوہ اور علوم ہیں کہ علمائے آخرت نے ان کے مقتض پر عمل کیا اور اسی سے علماء آخرت یعنی زہاد کامیاب و فتحیاب ہوئے اور یہ علماء دنیا طلب پر حرام یہ علمائے دنیا, دنیا طلب پر حرام ہو گئے ہیں ان علوم کو علوم ذوقیہ کہتے ہیں ان کی طرف نظر سوائے ذوق کو وجدان کی نہیں پہنچ سکتی جس طرح کہ شکر کی مٹھاس کا علم اس کے وصف سے حاصل نہیں ہو سکتا جو اس کو چکھتا ہے وہی اس کی مٹھاس کے وصف سے واقف ہوتا ہے علم صوفیہ اور علماء زہاد کا یہ شرف بتاتا ہے کہ وہ سب علوم کی تحصیل دنیا کی محبت اور حقائق دنیا کی اندازی کے باوجود مستر اور دشوار نہیں ہے بلکہ بسا اوقات دنیا کی محبت اس کے حصول میں ممد و معاون بن جاتی ہے کن علوم ظاہری اور دنیاوی میں اشتغال بغیر کسی ضرورت اور سبب کے چونکہ شاک لہذا جاہ و رفت کی محبت انسان کی سرشت میں داخل کی گئی اور جب اہل دنیا نے سمجھ لیا کہ ان علوم کے حصول سے مدارج دنیا حاصل ہو سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کے حصول میں زحمت اٹھائی شب کو گوارا کیا مسافرت کی زحمتیں اٹھائیں غربت اختیار کی لذتوں اور خواہشات کا تعذر بھی قبول کر لیا اس لیے کہ مدارج دنیا حاصل ہوں گے لیکن علمائے آخرت اور زہاد کے علوم دنیا کی محبت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے اور جب تک خواہشات کو ترک نہیں کیا اس پر ان علوم علوم ذوقیہ کا انکشاف نہیں ہوا اور اس کا درس کسی دنیاوی مدرسے میں نہیں بلکہ مدرسہ تقواہی میں ملتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے و تق اللہ وم اللہ ڈرو تم اللہ سے اور اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے اس ارشاد سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالی نے علم کو تقوا کی میراث بنا دیا ہے اور ان کے علوم کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں بلا شک و شبہ دوسروں کے لیے آسان ہے بس آخرت کا فضل و کمال ظاہر ہوا اس اعتبار سے کہ یہ فضل اولباب کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا اور اول الباب اور دانشمند حقیقت میں وہی ہیں جنہوں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں فرمائی لوگوں میں سب سے زیادہ دانشمند کون ہے بعض فکہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کے سلسلے میں یہ وسیعت کر جائے کہ میرا مال سب سے زیادہ اقل مند شخص کو دیا جائے یا اس پر خرچ کیا جائے تو پھر وہ مال زاہدوں پر صرف کیا جائے کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ دانش مند وہیں ہیں حضرت بن تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کے ہزار نام ہیں اور ان میں سے ہر ایک کن کے نام سے ہر ایک نام سے پھر ہزار نام ہے اور ہر نام کا آغاز ترک دنیا سے ہوتا ہے شیخ ابو الفتوح محمد بن نے حضرت عبداللہ خواز سے جو حاتم حضرت حاتم اسم کے ہمراہیوں میں سے ہیں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں ابو عبدالرحمن حاتم اسم کے ہمراہ شہر رے میں پہنچا اس وقت ان کے ساتھ تین سو بیس افراد تھے ان سب کا ارادہ حج بیت اللہ تھا یہ سب حضرات کمبل اور جبہ پہنے ہوئے تھے نہ توشادان ساتھ تھا اور نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہمراہ تھا ہم سب شہر رے میں ایک سوداگر کے ہاں اترے یہ سوداگر بھی ایک عابد درویش تھے ہم سب لوگوں نے ہم سب لوگوں کی انہوں نے رات کو دعوت کی جب صبح ہوئی تو انہوں نے شیخ خاطم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے ابو عبدالرحمن اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو میں فراہم کر دوں گا میں ایک فقیح کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہ عرصے سے بیمار ہیں شیخ نے فرمایا کہ اگر فقیح دوست بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی یعنی عیادت ہمارے لیے مجب فضل ہے اور فقیح کو دیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے بس میں بھی تمہارے ساتھ ان کی عیادت کو چلتا ہوں یہ علیل فقی محمد بن مقاتل قاضی شہر ریت تھے ہمارے چنانچہ ہم سوداگر کے ساتھ ان کے ہاں پہنچے ان کا مکان بڑا عالیشان تھا بلند و بالا دروازہ تھا حاتم اصم اس اونچے دروازے کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور کچھ دیر متفقر رہنے کے بعد کہنے لگے کہ عالم کا دروازہ اور اس کا در بلند و بالا جب سب کو سب کو مکان کے اندر جانے کی اجازت ملی تو دیکھا کہ مکان کے اندر بہت نفیس فرش بچھا ہے پردے پڑے ہیں نوکر چاکر خدمت میں مصروف ہیں اب بہت سے لوگ بغرض ملاقات و عیادت جمع ہیں یہ دیکھ کر حاتم عصم رحمۃ اللہ علیہ پھر فکر میں ڈوب گئے کچھ دیر توقف کر کے اس دالان کی طرف بڑھے جہاں قاضی صاحب فراش تھے اس مجلس میں پہنچ کر دیکھا تو نفیس فرش یہاں بھی بچھے تھے اور قاضی صاحب اس نفیس فرش پر استراحت فرما رہے تھے اور ان کے سرحانے ایک امرد مور چھل ہاتھ میں لیے جھل رہا ہے اسم کے دوست سوداگر رے تو فقی کے پاس بیٹھ گئے لیکن حاتم اسم رحمت اللہ علیہ اسی طرح کھڑے رہے ابن مقاتل نے ان سے اشارے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ ہاتم کہ میں نہیں بیٹھوں گا تب ابن مقاتل نے کہا کہ کیا تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے عسم نے کہا ہاں ابن مقاتل نے کہا کہو کیا حاجت ہے ہاتم عسم نے کہا کہ آپ سے ایک سوال دریافت کرنا چاہتا ہوں ابن مقاتل نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے حاتم نے کہا کہ آپ پہلے الٹ کر بیٹھ جائیں تب میں آپ سے سوال دریافت کروں گا بس ابن مقاتل نے حکم دیا اور ان کے لیے تقیا لگا دیا گیا تب حاتم نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ علم دینی کہاں سے حاصل کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سقات سے حاصل کیا ہے یعنی ان لوگوں سے جو سقا تھے حاتم رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے کس سے حاصل کیا ابن مقاتل نے کہا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا Yeah. <laughs> حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم کہاں سے حاصل ہوا ابن مقاتل نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ سن کر حاتم نے کہا کہ اے اے رے, فقیحے رے وہ چیزیں جن کو جبرائیل اللہ سے لائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچایا اور اصحاب حسول نے سقا مسلمانوں تک پہنچایا اور ان سقا حضرات نے آپ سے بیان کیا تو کیا تم نے ان حضرات سے کبھی یہ سنا کہ جو شاہ سپنے گھر میں امیر ہو اور اس کے بہت سے نوکر چاکر ہوں اللہ کے ہاں بھی اس کی یہی منزلت و شان ہوگی یعنی جس طرح دنیا میں کسرت مال رکھتا ہو اللہ کے یہاں مرتبے میں وہ بلند ہوگا ابن مقاتل نے کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں سنا حاتم نے کہا پھر کس طرح سنا ہے تو ابن مقاتل نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جس شخص نے دنیا سے زہد کیا یعنی کنارہ کش رہا اور آخرت سے رغبت کی اور مساکین کو دوست رکھا اور آخرت کے لیے توشہ پہلے سے بھیج دیا اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ زیادہ ہے یہ سن کر حاتم نے کہا کہ اے فقی ہے رے پھر آپ نے اس کی اقتدا اور پیروی کی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اور ان کے اصحاب کی کی یا فرعون و نمرود کی پیروی کی جنہوں نے سب سے پہلے چونے اور اینٹوں سے عالیشان عمارتیں اور محل تعمیر کرائے اے دنیا پرست عالموں اے علماء سو تم ایسے لوگوں کو اگر کوئی جاہل طلب دنیا کوئی جاہل طالب دنیا دنیا پرست دیکھے تو یہی کہے گا کہ عالم اور اس حال میں میں طلب دنیا میں اس عالم سے برتر بدتر نہیں ہوں یہ کہہ کر حاتم اسم رحمت اللہ علیہ ابن مقاتل کے پاس سے چلے آئے ابن مقاتل حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر سے حیران رہ گئے فقی تنافسی سے ایک سوال شدہ شدہ یہ خبر اہل رے کو پہنچی کہ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ اور ابن مقاتل میں اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ابو عبد الرحمن یعنی حاتم عصم قزوین میں ایک بہت ہی زبردست عالم موجود ہے آپ ان سے ملئے لوگوں نے اشارہ قزوین کے عالم عالم تنافسی کی جانب تھا حاتم عصم رحمت اللہ علیہ قزوین سے ملنے پہنچے اور بروقت ملاقات ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہم فرمائے ایک عجمی شخص ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دین کی سب سے پہلی بات سکھائے میری نماز کی کنجی ہے غلام سے کہا کہ پانی لاؤ غلام ایک برتن میں پانی لے کر آیا اور حاتم اصم رحمت اللہ علیہ وضو کے لیے بیٹھ گئے پھر انہوں نے تین تین دفعہ عمل کیا یعنی ہاتھ دھوئے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا جب کونیا تک ہاتھ دھونے کا نمبر آیا تو انہوں نے دونوں ہاتھ کو کوہنیوں تک چار بار, بار دھویا اس وقت تنافسی نے کہا کہ تم نے ایک چلو پانی کا اصراف کیا ہاتم نے کہا کہ میں نے ایک چلو پانی کا اصراف کیا اور آپ کی یہ شان و شوکت اصراف نہیں ہے تنافسی سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ کچھ سیکھنے کا نہیں تھا بلکہ مجھ پر طنز کرنا تھا اور شرمندگی سے گھر کے اندر چلے گئے اور چالیس روز تک باہر نہ نکلے اور نہ لوگوں سے ملاقات کی حاتم عصم رحمت اللہ علیہ کی تین خسلتیں یہاں سے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے تو اہل بغداد جوک در جوک ان کے پاس آئے کسی نے ان سے دریافت کیا کہ ابو عبد الرحمن تم ایک عجمی غیر فسیح شخص ہو اور تمہاری حالت ہے کہ جو کوئی تم سے کلام کرتا ہے تو اس کو آجز کر دیتے ہو یہ کیا بات ہے انہوں نے جواب دیا کہ مجھ میں تین خسلتیں ہیں جن کی قوت سے میں اپنے دشمن پر غالب آ جاتا ہوں ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سی خصلتیں ہیں تو انہوں نے کہا ایک یہ کہ جب میرا دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہے تو میں رنجیدہ ہوتا ہوں اور تیسرے یہ کہ میں اپنے نفس کی حفاظت اس سے کرتا ہوں کہ جہالت اس پر غالب آئے یعنی جہالت کو نفس پر غالب نہیں آنے دیتا حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کا یہ قول حضرت احمد بن حمبل رحمتہ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ یہ شخص کس قدر مند ہے پھر وہ حاتم عسم رحمت اللہ علیہ سے ملنے آئے اور ان سے کہا کہ ابو عبد الرحمن دنیا سے سلامتی کیا ہے حاتم اسم نے کہا اے ابو عبداللہ یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت دنیا سے تم کو سلامتی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک یہ چار خصلتیں تمہارے اندر نہ ہوں گی انہوں نے کہا وہ کون سی ہیں حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اول یہ کہ اگر لوگ جہالت کریں تو ان سے درگزر کرو یعنی تمہارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کریں تو تم درگزر کرو اپنی جہالت سے ان کو باز رکھو اپنے جوہل سے اپنا جوہل ان سے مت برتو اور ان کے لیے اپنی کوئی چیز خرچ کرو اور ان سے کسی چیز کے حصول کی توقع نہ رکھو جب جاہلوں کے ساتھ اہل دنیا کے ساتھ تمہارا برتاؤ ایسا ہو جائے گا تو تم دنیا سے سلامتی کے ساتھ نکل جاؤ گے پھر وہ بغداد سے مدینہ منورہ چلے آئے اللہ تعالی سے ڈرنے والے لوگ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان من یک اللہ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں اس ارشاد ربانی میں علماء کا ذکر ان نما کے حکم کے ساتھ کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان سے علم کا انتفا نہیں ہوتا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ صوفیاء کرام نے اس ارشاد کی تشریح اسی طرح فرمائی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص نے جس وقت یہ کہا کہ ان نما الدار بغدادی اس کے معنی یہ ہوئے کہ غیر بغدادی کو گھر میں داخل ہونا منع ہے یا سوائے بغدادی کے کسی دوسرے کا گھر میں آنا منع ہے پس علماء آخرت کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ زہد و تقوا کے بغیر مقامات قرب اور مواقع عرفان تک راہ نہیں مل سکتی زہد تقوا کے بغیر یہ راستے مسدود ہیں حضرت ابو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احباب سے فرمایا کہ کل رات میں صبح تک کوشش کرتا رہا کہ میں لا الہ الا اللہ کہوں لیکن میں اس کے کہنے پر قادر نہ ہو سکا احباب نے دریافت کیا یہ کیسے ہوا انہوں نے فرمایا کہ لڑکپن میں میں نے ایک کلم... میں نے ایک کلمہ مکلمہ کہا تھا تب اس کلمے کی وحشت نے مجھے آ لیا اور اس کلمے کے کہنے سے مجھے روک دیا اور مجھے اس شخص سے حیرت ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ کسی شے کے ساتھ اس کی صفات سے متصف ہے صفائے تقوا اور دنیا سے بے رغبتی سے علم راسخ ہوتا ہے بس یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صفائے تقوا اور دنیا سے کمال درجہ بے رغبتی رکھنے سے بندہ علم میں راسخ ہوتا ہے واسطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم میں راسخ وہی لوگ ہیں جو اپنی ارواہ کے ساتھ غیب الغیب میں رازوں کے راز سے راسخ ہو گئے بس ہر کس و ناقص ان کو نہیں پہچان سکتا ان کو بس وہی پہچان سکتے ہیں جو اس شناخت کی صلاحیت او اہلیت رکھتے ہیں یہ حضرات اراس خون فل وہ ہیں جو فہم کے ساتھ دریائے علم میں ڈوب گئے تاکہ ترقی حاصل کریں اس وقت ان کے لیے جمع شدہ خزانے یعنی علم و معرفت کے کھل گئے ان خزانوں کے ہر ایک حرف کے نیچے کلام اور خطاب کے عجائبات فہم موجود ہیں موجود تھے پھر اس آگاہی کے بعد حاکم کے ساتھ گفتگو کی گئی یعنی جب ان راس خون فل کے فہم نے ان جمع شدہ خزانوں کی معرفت حاصل کر لی جہاں عجائبات فہم کی ایک کائنات موجود تھی اس وقت پھر وہ معمور ہوئے ان کو حکم دیا گیا بعض صوفیہ کبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راسخ وہ شخص ہے جو خطاب کے محل مراد سے واقف ہو یعنی خطاب کا محل مراد کیا ہے اور اس کا منشائے خطاب کیا ہے شیخ فراز رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام علوم میں کامل ہیں اور تمام علوم کی معرفت سے بہرور ہیں اس طرح وہ تمام خلائق کی حمتوں سے آگاہ ہوئے شیخ ابو سعید رحمتہ اس سلسلے میں جو قول ہے اس سے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ راسخ العلم کو تمام جزیات علوم سے بھی آگاہ ہونا چاہیے ہر چند کے انہوں نے تمام علوم میں کمال حاصل کر لیا ہے اور وہ تمام خلائق کی ہمتوں سے آگاہ ہو چکے ہیں اور یہ قول جو ابو سعید کا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ راسخ فی العلم کو لازم ہے کہ تمام علوم کی جزیات سے بھی آگاہی رکھتا ہو اور ان علوم پر پورا کمال اور عبور رکھتا ہو اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب ردی اللہ تعالی عن راسخین فل علم سے تھے اس پر بھی انہوں نے اللہ تعالی کے سرشاد کے معنی میں توقف کیا ابا یعنی طرح طرح کے میوے اور گھاس اور فرمایا اب کیا چیز ہے پھر خود ہی یہ کہا یہ بجس تکلیف اور کچھ نہیں ہے بزرگوں سے منقول ہے سے کہ اب کے معنی میں یہ توقف حضرت ابو بکر ردی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بس اس علم سے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی مراد جزیات کا علم نہیں ہے بلکہ ان کی مراد وہی ہے جس سے قبل بیان کر چکے ہیںمل خلا اکا یہ وہ آگاہ ہیں تمام مخلوق کی ہمتوں سے پورے طور پر اب اگر کوئی امر جزئی امر احاطے سے رہ جائے تو اس سے کل کی نفی نہیں ہو سکتی جیسا کہ ابا کے مانی کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے اس لیے کہ متقی نے تقویٰ کے حق کا اور زہد زہد اثبات کر دیا جس سے اس کا باطن صاف اور قلب کا آئینہ روشن ہو گیا اور لوہے محفوظ سے کسی قدر اس کا آمنا سامنا ہو گیا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ متقی اور زاہد کا قلب روشن کسی قدر لوہے محفوظ کے محاذ و مقابل میں آ گیا اور بقدر اپنی محاذات کے اس سے مستفید و مستفیض ہوا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اور اس نے اپنی صفائے باطن سے علوم و اصول علوم کا ادراک کر لیا بس میں علماء کا جو منتہا اقدام ہو سکتا ہے یعنی علماء علوم میں جس حد تک جا سکتے ہیں اور جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس سے وہ واقف ہے اور اس طرح کل علم کا فائدہ اس کو حاصل ہے اب علم جزیہ سے عدم آگاہی کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ علوم جزیہ تعلیم اور ممارست سے نفوس انسانی میں منقسم ہیں ان علوم کلی نے ان کو اس امر سے مستغنی کر دیا ہے کہ وہ جزیات کی طرف توجہ کریں اور ان میں مشغول رہیں اور ظاہر ہے کہ جزی کلی کو منقطع نہیں کر سکتا یعنی اگر علم جزئی حاصل نہیں تو اس کو اس امر کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ علم جزئی حاصل نہیں اس لیے علم کلی بھی حاصل نہیں یا اس کے اہل تو وہی ہیں جس کے ظروف ہیں بس ان لوگوں کے ظروف نفوس ان جزیات سے بھر گئے اور اسی میں مشغول ہو کر رہ گئے اسی طرح جزئی کے سبب وہ کلی سے منقطع اور الگ ہو گئے علماء زاہدین کے نفوس نے اصل دین کی جو, جو ضروری چیزیں تھیں اور جس کی بنیاد شرع پر رکھی گئی تھی اخذ کرنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف رخ کیا اور اشیاء سے قطع تعلق کر لیا تو اس وقت ان کی ارواح قرب الہی کے مقام سے واصل ہو گئیں اس وقت ان ارواہ نے جو مقام قرب سے اتصال پا چکی تھیں ان کے دلوں پر انوار پہنچائے جس کے باعث وہ قلوب ادراک ادراک علوم کے لیے آمادہ اور صاحب استعداد بن گئے بس ان کی ارواہ نے عالم ازلی کی توجہ کے باعث ادراک علوم کی حد سے قدم آگے بڑھایا اور اس دم وہ ایسے وجود سے مجرد اور منفرد ہو گئیں جو علم کے لیے ظرفیت کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس وقت ان کے قلوب اس کی نسبت کے باعث جو ان کو اپنے نفوس کے ساتھ ہے ظروف وجودی بن گئے اب یہ قلوب قلوب علوم علوم علوم سے اور علوم ان قلوب سے اور ان باہم گئے علوم کا یہ طائف اس اتسال علوم کی مناسبت سے ہے جو لوح محفوظ سے اتصال کے نتیجے سے پیدا ہوا یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اتصال کے معنی یہاں صرف یہ ہیں کہ ان کا انتقاش لوح محفوظ میں ہے یعنی وہ لوہے محفوظ میں منقش و مندرج ہیں اور کسی دوسرے سے نہیں اور کلوب کا اتصال مقام ارواح سے یہ مانی رکھتا ہے کہ کلوب کا انجزاب نفوس کی طرف ہوتا ہے بس ان دونوں متصل ہونے والوں یعنی قلوب اور علوم میں ایک نسبت اشتراک موجود ہے یہی نسبت اشتراک امتزاج اور طائف کا موجب ہے جب یہ امتزاج اور طائف پیدا ہوا تو علوم خود بخود حاصل ہو گئے اور عالم ربانی اس طرح راسخ ہو گیا علم تمہارے قلوب میں رکھا گیا ہے اللہ تعالی نے بعض کتب سماوی میں بنی اسرائیل کی طرف وہی فرمائی کہ اے بنی اسرائیل تم یہ مت کہو کہ عالم آسمان سے علم کون اتارے نہ یہ کہ زمین کے اطراف اور کناروں میں سے ان کو کون چڑھائے اور نہ یہ کہو کہ دریاؤں کے اس پار سے کون اتر کر جائے کہ اس کو لے کر آئے علم تو دلوں میں رکھا گیا ہے فرشتوں کے آداب کی طرح میرے سامنے ادب کرو اور صدیقین کے اخلاق کے ساتھ میرے حضور آؤ میں تمہارے علوم کو قلوب کو علم سے بھر دوں گا یہاں تک کہ وہ تم کو چھپا لے گا بلکہ تم اس کو بلکہ تم کو اس میں دبا لے گا پس اس شخص کے لئے فرشتوں کے آداب سے معدب ہونا نفس کو اس کے طبعی امور کی خواہشات سے باز رکھنا اور تمام افعال قول و فیلی سے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا درست اور موضوع ہے جس نے جانا اور قرب حاصل کیا اور حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کا راستہ پایا بس ایسا شخص حق کے واسطے حقیق حق کے ساتھ محفوظ ہو جاتا ہے. جو چیز تم نہیں جانتے اس کا علم طلب کرو شیخ سہروردی رحمت اللہ علیہ سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے بروایت العزائی حسان بن عطیہ سے یہ سنا کہ شداد بن اوسر دوران سفر ایک منزل پر اترے اور فرمایا کہ دسترخوان ہمارے سامنے لاؤ تاکہ ہم اس سے بازی کریں یعنی دل بہلائیں لوگوں نے یہ بات ان سے سن کر کراہت کا اظہار کیا کہ دسترخوان سے بھی کوئی بازی کرتا ہے اس وقت انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کوئی بات زبان سے نہیں نکالی کہ میں نے اس کو لگام نہ لگائی ہو ایک لگام لگانے کے بعد دوسری لگام لگاتا ہوں تم اس کے باعث میرے اوپر خفگی کا اظہار نہ کرو بس یہی مثال ہے کہ فرشتوں کے آداب سے ادب حاصل کرتا ہے انجیل میں آیا ہے کہ تم کو جس کا علم نہ ہو اس کا علم طلب کرو لیکن جب تک تم اس پر عمل نہ کر لو جو کچھ تم جانتے ہو اس طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشيطان ربما يسوفكم بالعلم شيطان اكثر علم میں تم پر سبقت لے گیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس طرح کہ وہ ہم سے علم میں سبقت لے گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يقول اطلب العلم ولا نعمل حتى تعلم وہ کہتا ہے کہ علم طلب کر اور عمل نہ کر یہاں تک کہ تو علم حاصل نہ کر لے اس لیے بندہ ہمیشہ علم ہی حاصل کرتا ہے اور عمل کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جائے اور عمل نہ کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت سے نہیں بلکہ علم نام ہے خوف کا اور حسن کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالی صاحب علم و صاحب روایت کی پرواہ نہیں کرتا اگر پرواہ کرتا ہے تو فہم و صاحب درایت کی کرتا ہے تمام علوم دراست علوم در... تمام علوم وراثت علوم درایت سے نکلے ہیں علوم درایت خالص دودھ کی مثال ہیں جو پینے والوں کے حلق سے بآسانی اتر جاتا ہے اور علوم وراثت کی مثال مکھن کی ہے جو خالص دودھ سے نکلتا ہے اگر دودھ نہ ہو تو مکھن ہی نہ ہوگا مکھن ایک قسم کی چکنائی ہے جو دودھ سے مطلوب ہوتی ہے اور یوں پانی اور دودھ اپنی ماہیت یعنی پانی پن میں ایک ہیں لیکن دودھ کے ساتھ روح یعنی دہنیت چکنائی قائم ہے اور پانی پن کے ساتھ اس کا قوام اور رابطہ ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے و من كل یا اور پانی سے ہم نے ہر ایک شے کو زندہ کیا مزید ارشاد فرمایا نہ ہو بھلا وہ شخص مردہ تھا پھر اس کو ہم نے زندہ کیا یعنی وہ اپنے کفر کے باعث مردہ تھا بس اسلام سے اس کو زندہ کیا تو اسلام سے زندگی بخشا وہی عوام اول ہے اور اصل اول ہے اسلام کے لیے بہت سے علوم ہیں انہی کا نام ہے مبائی اسلام کے علوم اسلام ایمانی کے بعد صرف تصدیق کے اعتبار سے ہے اور جب ایمان اسلام کے ساتھ متحقق ہو گیا تو اس کے بہت سے فرو ہیں اور اس کے بہت سے مراتب ہیں جیسے علم الیقین اور حق الیقین یہ سب مراتب ایمان ہیں یہ الفاظ اور مراتب کبھی کبھی توحید معرفت اور مشاہدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں علوم اللسان اور علوم العمان جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ ایمان کے لیے بہت سے فرو ہیں ان فرو میں سے ہر فرا کے بہت سے علم ہیں پس علوم الاسلام علوم لسان ہیں اور علوم الائیمان علوم القلوب ہیں اس طرح ان کے لیے وصف عام اور وصف خاص ہے ان کی وہ طرح سے دودھ دو طرح سے تعریف کی جاتی ہے بالفاظ با دیگر وصف عام کو علم الیقین کہا جاتا ہے اور علم الیقین تک کبھی تو بحث و استدلال سے پہنچا جا سکتا ہے اور اس خصوصیت میں یعنی بحث و استدلال میں علماء دنیا علماء آخرت کے ساتھ شریک ہیں لیکن وصف خاص صرف علماء آخرت کے ساتھ مخصوص ہے علماء دنیا اس میں شریک نہیں ہے یہ وصف خاص وہ سکینہ یعنی سکون و تمانیت ہے جو مومنین کے قلوب پر اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے جس سے ان کے ایمان اور زیادہ ایمان پذیر ہوتے ہیں یعنی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ اسم ایمان اپنے وصف خاص کے ساتھ تمام مراتب ایمان کو مشتمل ہے اور وصف عام کے ساتھ مشتمل نہیں ہے اس طرح وصف عام کے اعتبار سے یقین اور اس کے تمام مراتب زائد ایمان ہیں اور مشاہدہ یقین کے وصف خاص میں داخل ہے اور اس کا نام عین الیقین ہے اور جب یہی عین الیقین وصف خاص کے ساتھ مختص ہوتا ہے تو پھر وہ حق الیقین بن جاتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ حق الیقین اس وقت مشاہدے سے بڑھ جاتا ہے کہ حق الیقین کا مقام اور مستقر آخرت ہے اور دنیا میں تو جو اس کے اہل ہیں ان کو صرف اس کا ایک لمحہ یعنی ایک کرن میسر آتا ہے کل نہیں اور یہ حق قل یقین علم الحیہ کے تمام اقسام میں سب سے زیادہ بلند اور افضل ہے کہ اس کا وجدان علم صوفیہ اور زاہدان ذی علم کے اعتبار سے ان علماء دنیا کے علم کے مقابلے میں جو بحث و نظر اور استدلال سے درجۂ یقین کو پہنچے ہیں اس چیز کی مثال ہے جس کا ذکر ہم وراثت و درائت میں کر آئے ہیں گویا ان کا علم دودھ کی مثال ہے جسے ہم یقین و ایمان سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ اصل وہی ہے کہ علم صوفیہ کا اللہ تعالی کی طرف مقامات مشاہدہ سے ہے صوفیا کرام اپنے علم سے مقامات مشاہدہ سے بحرور ہوتے ہیں اور عین الیقین و حق الیقین مکھن کی مانند ہیں جو دودھ سے حاصل کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ صوفیاء کرام کا علم, علماء دنیا کے علم سے بدرجہاں بلند ہے کہ ان علمائے دنیا کے علم سے صرف علم الیقین حاصل ہوتا ہے ہر چند کے اصل ایمان یہی ہے لیکن صوفیاء کرام کا علم مشاہدات کی بدولت علم یقین کے مرتبے سے بڑھ کر این الیقین اور حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے جو علم الیقین سے بمراتب بلند ہے علم کی فضیلت سے ایمان کی فضیلت ہے جو کچھ ہم نے سابق میں بیان کیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ ایمان کی فضیلت علم کی فضیلت سے ہے یعنی جس قدر علم افضل و اعلی ہوگا اسی قدر ایمان اپنی فضیلت کے اعتبار سے بلند ہوگا ذرانت اعمال یعنی پختگی اور اس کا وقار تو بس اسی قدر ہے کہ جتنا حصہ علم کا حاصل کیا ہے حدیث شریف میں وارد ہے فدل العلم العابد کفدلی علا یعنی عالم کو اس طرح عابد پر فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے اپنی امت پر فضیلت حاصل ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ بیع و شرح طلاق و عطاق کا علم نہیں ہے بلکہ حضور کا اشارہ علم باللہ یعنی وہ علم جسے جس معرفت الہی حاصل ہو اور قوت یقین کی طرف ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ عالم باللہ ہوتا ہے اس کی بدولت صاحب یقین کامل اس کے پاس فرض کفایات کا علم نہیں ہوتا ہے اور کبھی کامل لیکن اس کے پاس فرض کفایات کا علم نہیں ہوتا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحب گرامی ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین علمائے تابئین رضی اللہ عنہم سے کہیں زیادہ عالم اور صاحبان یقین کامل تھے حقائقِ یقین اور دقائے کے سے پوری پوری آگاہی رکھتے تھے اور علمائے تابئین میں کچھ ایسے حضرات موجود تھے جو علم فتویٰ اور احکام کے اندر باعث کی نسبت بڑی عظیم اور استوار تھی چنانچہ روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو آپ فرما دیتے کہ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے دریافت کرو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما دیا کرتے تھے کہ حضرت جابر بن رضی اللہ عبداللہ سے معلوم کرو اگر اہل بسرہ ان کے فتوی پر عمل کریں تو رخصت ہے اس طرح حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے آقا حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کرو اس لیے کہ ان کا علم تازہ ہے اور ہم بھول گئے ہیں تو ان صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ وہ علم فتویٰ اور احکام میں لوگوں کو تابعین کی طرف رجوع کرنے کے لیے فرما دیتے تھے حالانکہ یہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تابعین حضرات کو حقائق یقین اور دقائق کے مارفت سکھایا کرتے تھے یہ بات اس وجہ سے تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عن دقائق کے معرفت اور حقائق میں تابعین حضرات سے زیادہ قوی اور عالم تھے کہ وہی منزل کی تراوت سے معرفت رکھتے تھے وحی الہی کا ان کے سامنے نزول ہوتا تھا اور اصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی اس سے اصحاب کو آگاہ فرمایا کرتے تھے اور تابعین کو یہ شرف حاصل نہیں تھا اس سے ثابت ہوا کہ اگر صاحب یقین کامل کے پاس فروز کفایات کا علم نہیں تو وہ اس, اس کے این الیقین کے منافی نہیں ہے اور نہ اس کے مرتبے میں اس سے کچھ تنزل واقع ہوتا ہے اور کثرت وفور علم مجمل و مفصل بدون علم مجمل کے حاصل کیا اور صورت حال یہ ہے کہ مجمل اصل علم ہے اور اس مجمل کا مفصل تو تہارت قلوب اور قوت عزیزی اور کمالِ استعداد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور یہ علم مفصل خواص کے ساتھ مخصوص ہے بعض قلوب میں قبول دعوت کی صلاحیت موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت اسلام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے اے رسول آپ ان مشرقین کو اپنے پروردگار کی راہ پر بلائیے اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایسے بحث کیجیے جو نیک ہو مزید ارشاد فرمایا ادعو اللہ علیہ بصیرہ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. میں تم کو اللہ کی طرف بصیرت سے بلاتا ہوں مخلوق کے دل ان دعوتوں کے قبول کرنے اور ان راہوں پر گامزن ہونے کی صلاحیت کے قابل ہیں لیکن ان میں سے بعض نفوس سرکش اور جامد ہیں کہ وہ اپنی طبیعت اور جبلت کی گرفتگی اور خشونت کے باعث اسی پر قائم ہیں بس ایسے قلوب کو تخفیف و وعید کی آگ سے پگھلایا اور واض و تربیت سے نرم کیا اور بعض نفوس ان میں پاک و صاف اور پاک مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور وہ قلوب سے بھی زیادہ پاک ہوتے ہیں بس ایسے شخص کو جس کا نفس اس کے قلب کا معاون و مددگار ہے واز و نصیحت کے ذریعے بلایا جاتا ہے اور ایسا شخص جس کا قلب اس کے نفس کا معین مددگار ہو اس کو حکومت کے ساتھ طلب کیا جاتا ہے پس جو دعوت پند واض سے تھی اس کو ابرار نے قبول کر لیا اور یہ دعوت جنت و دوزخ سے تعلق رکھتی ہے قبولیت میں انعام جنت ہے اور عدم قبول میں اس کی سزا جہنم ہے اور وہ دعوت جس کا تعلق حکمت سے ہے اس کو مقربین نے قبول کیا اور یہ دعوت عطائے قرب صفائے معرفت اور اشارہ توحید کی سراحت سے ہے اور جب ان مقربین نے اس دعوت کو قبول کر کے طلوحات حقانی یعنی تجلیات الہی اور تعریفات ربانیہ کو پایا اور اپنی ارواح اور قلوب و نفس کے ساتھ اس کو قبول کر لیا تو اس صورت اجابت نفوس سے مطابعت اقوال کی ہو گئی اور اجابت قلب سے مطابعت اعمال کی ہو گئی اور اجابت روح سے وہ مقربین صاحب احوال بن گئے اس طرح اجابت صوفیہ کی بالکلیہ ہے یعنی انہوں نے اقوال و اعمال اور احوال کی مطابعت حاصل کر لی اور غیر صوفیہ کی اجابت بالکلیہ نہیں ہے بلکہ بعض ہے بعض میں مطابیت پائی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے رحم اللہ الله لم يخفف اللہ لم یعنی اللہ تعالی رحم فرمائے سہیب رضی اللہ عنہ پر کہ اگر اللہ سے خوف نہ کرتا جب بھی معیت میں مبتلا نہ ہوتا یعنی اگر اس کے پاس آتش دوزخ سے امان کی کتاب نہ ہوتی تو صرف معرفت الہی کیختہ کی اس اس کرتی کہ وہ حق عبودیت واجبی طور پر ادا کرے اس وجہ سے کہ اس نے حق کی عظمت کو پہچان لیا تھا بس صوفیہ کی اجابت دعوت کسی اور اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ان کی اجابت دعوت محبوب کے لیے اجابت محبت کی راہ سے ہے یعنی بدعوت محبت لذات کا حصول اور تنگی کا دور کرنا اس کا مقصود نہیں ہے اور غیر صوفیہ کی یہ اجابت مجاہد و مسائی سے بچنے کے لیے ہے ان کی یہ اجابت دعوت ایسی ہے کہ اس کا اثر چند سعتوں میں حقائق استقامت اور عبودیت کے قیام سے ظاہر ہو جاتا ہے ہے. یعنی غیر صوفی عبودیت کے قیام پر استقامت صرف چند ساعتوں تک دکھا سکتا ہے اس کو مداومت نہیں دے سکتا اس حالت کا استدلال قرآن پاک سے اللہ تعالی کا ارشاد ہے فمق و سد قبل حسن فصنسر پس جس نے دیا اور خوف کیا اور نیک بات کو سچ جانا تو قریب ہے کہ ہم اس کو آسانی سے پہنچا دیں گے یعنی اس پر تمام امور مشکلہ کو آسان بنا دیں گے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس نے دارین کو دے دیا اور کسی چیز کو نہ دیکھا اور بے فائدہ باتوں اور گناہوں سے پرہیز کیا اور صدقہ بالحسنہ کے معنی ہیں طلب قرب پر اصرار کیا یعنی جمع رہا کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق عنہ کے حق میں نازل ہوئی ان آیات میں ایک وجہ آخر اور بھی ہے ان آیات کی تعویل اس طرح بھی کی گئی ہے آتی یعنی اعمال پر موازبت کی وطقا یعنی وساوس شیطانی اور ہوائے نفسانی سے پرہیز کیا اور وصد قبل حسن لاس وجود کی مزاحمت سے موارد شہود کا تصویا باطن کے لزوم کے ساتھ یعنی موار, موار و شہود جو قلب ہے اس کو لو سے وجود سے پاک کرنا اس طرح کے باطن بھی صاف ہو جائے فصنویس سے روح ہم اس پر سہولت فی العمل کے دروازے کھول دیں گے وہ من بخل جس نے عمل عمال سے بخل کیا وسطغنا اور احوال سے مر گیا وکھب الحسنہ اپنی بصیرت کے نفوس سے عالم ملکوت میں گرد پھرنے والا نہ تھا فسنس رح اس پر اعمال میں ہم اپنی آسانی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور تقاصل اور سستی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں اس طرح ثابت ہوا کہ جب صوفیائے کرام کے نفوس و قلوب اور ارواہ ظاہرن اور باطن دعوت حق قبول کر لیں قرآن کے حصہ علم میں سب سے زیادہ اور معرفت میں سب سے کامل ہوئے اس سے ان کے اعمال بھی اس کی یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ہو گئے قوی یقین اور ضعیف الیقین یقین کی ایک مثال حضرت معاد عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے ان دو شخصوں کے بارے میں بتائیے کہ ان کی حالت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان میں سے ایک شخص عبادت میں ہر دم کوشاں کسیر العمل اور کم گنہگار ہے لیکن ضعیف الیقین ہے اس کو متواتر شک لاحق رہتا ہے حضرت معاد ردیلا نے فرمایا کہ اس کے عمل کو اس کا شک باطل کرتا ہے تو اس شخص نے کہا کہ آپ اس شخص کے بارے میں بتائیے جو کم عمل لیکن قبی ال یقین ہے مگر بہت گنہگار ہے یہ سن کر حضرت معدر خاموش ہو گئے تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم اگر پہلے شخص کا ذوف یقین اس کے نیک اعمال کو باطل کرتا ہے تو اس قوی یقین رکھنے والے کا یقین ضرور اس کے کل گناہوں کو باطل و محف کر دے گا یہ سنتے حضرت رضی اللہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں نے اس شخص سے بڑھ کر کسی کو فقی نہیں پایا یقین عمل سے افضل ہے نومان نے اپنے بیٹے کو جو نصاحے کی تھیں ان میں یہ نصاحے بھی تھیں کہ اے بیٹا عمل کی استقامت یقین ہی کے ساتھ ہوتی ہے اور انسان عمل نہیں کرتا بلکہ مگر اس قدر جتنا کہ اس کا یقین ہے اور عامل عمل میں قسر نہیں کرتا جب تک اس کی یقین میں قسر نہ ہو بس یقین علم سے افضل ہے کہ اس یقین نے اس کو عمل کی دعوت دی اور اگر اس کو عمل کی دعوت یقین نہ دیتا تو وہ عبودیت کا ارادہ نہیں کرتا اور اگر یقین اس کو عبودیت کی دعوت نہ دیتا تو وہ حق ربوبیت ادا کرنے کے لیے قیام نہ کرتا بس کمال حز یقین سے وابستہ ہے کمال حز یقین سے وابستہ ہے اور علم باللہ صوفیہ ساتھ اور علمائے کے ساتھ مخصوص ہے اس سے انصوفیہ اور علماء زاہدین کا فضل اور ان کے علم کی برتری ثابت ہے زاہد و عارف عالم کا فضل اب میں ایک مسئلے کی صورت بیان کرتا ہوں جس سے زاہد عارف عالم کا فضل اپنے صفات ذاتی کے لحاظ سے غیر زاہد و عارف عالم پر ظاہر ہو جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عالم کسی مجلس میں آیا اور اس جگہ بیٹھ گیا جو اس کے علم کے شایان شان تھی اور جسے وہ اپنے لحاظ سے مناسب و موزوں جانتا تھا پھر ایک دوسرا شخص اسی کا ہم سر آیا اور سے اونچی جگہ پر بیٹھ گیا جب پہلے عالم نے دیکھا تو بہت جزبز ہوا اور دنیا اس کی آنکھوں میں تیرا اتار ہو گئی اور اس کا بس چلتا تو وہ اس عالم کو مار بیٹھتا بس یہ ایک عارضہ تھا جو اسے لاحق ہوا اور ایک مرض تھا جس میں وہ مبتلا ہو گیا اور اس کی اس کو بالکل خبر نہ نہیں تھی کہ وہ ایک مرض میں مبتلا ہو گیا ہے اور علاج کا محتاج ہے اور اس نے اس طرف بالکل توجہ نہیں کی کہ اس مرض کا منشا اور اصل کیا ہے اگر وہ جانتا کہ یہ اس کا نفس ہے جو ابھرا ہے اور اپنے جہل کے ساتھ نمودار ہوا ہے اور اس کا یہ جہل اس کی کبر کی وجہ سے ہے اور اس کا کبر اس وجہ سے ہے کہ اپنی ذات کو اپنے غیر سے بہتر اور اعلی سمجھتا ہے اور عالم اول نے اس کبر کے باعث یہ جان لیا ہے کہ وہ اپنے غیر سے بہت افضل ہے اس کے اس خیال اور ارادے کو قوت سے فیل میں لانے والی چیز تکبر ہے جب وہ دوسرے عالم سے تنگ آ گیا تو اس کے فیل سے تکبر پیدا ہوا اور صوفی عالم عالم زاہد کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو کسی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ تمیز نہیں کرتا یعنی بڑا نہیں سمجھتا اور نہ وہ اپنے نفس کو مقام ممتاز پر فائز دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی اس کو مخصوص مقام پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ممتاز سمجھے اور اگر بالفرز اس کے لیے ایسا کیا جائے تاکہ اس طرح اس کی آزمائش کی جائے اور اگر وہ دوسرے شخص کے امتیاز اور طرفہ سے افسردہ ہوتا ہے نفس اس مرض کو دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ مرض ہے اس کے علاج میں سستی اور بے پرواہی کرے تو یہ حال اس کا گنا ہو جاتا اس وقت وہ فوراً اپنے مرض کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا اور اپنے نفس کے ظہور کی شکایت اس کے حضور میں پیش کرتا اور خوب توبہ عمل میں لاتا اور اس طرح نفس کی یہ حرکت کا قما کر دیتا اور قلب کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا اس کا یہ اشتغال مرض نفس کے دیکھنے اور علاج کی طلب کرنے سے اس کو نجات دے دیتا اور وہ اس فکر سے آزاد ہو جاتا کہ اس کا ہمسر اسے اونچے مقام پر بیٹھ گیا اور پھر وہ اکثر اس اونچے بیٹھنے والے شخص سے توازو و انکسار سے پیش آتا تاکہ کفارہ اس کا گناہ کا ہو جائے اور اس طرح اپنے مرض لاحقہ کا علاج کرتا اس مثال سے دونوں شخصوں کا فرق ظاہر ہو گیا بس جب امتیاز کرنے والے نے امتیاز کیا تو اس نے اپنے نفس کا حال اس مقام پر عوام الناس اور مناسب دنیا کے طالب کی طرف پایا بس اب غور کرنا چاہیے کہ شخص میں اور اس میں جس کو اس کا کچھ علم نہیں کیا فرق ہے ظاہر ہے کہ دونوں کا حال یکساں ہے اور کچھ فرق نہیں اگر ہم ان اکثر مسائل کی تمثیل جن سے زاہدوں کی فضیلت اور دنیا سے رغبت رکھنے والوں کا نقصان نمایاں ہے پیش کریں تو قارئین کے لیے باعث زحمت ہوگا یہ امور جو محتم بشان ہیں علوم و کے کے خد و خال ہیں اس سے آپ ان کے علوم فقیحہ کا اور احوال شریفہ کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ کس منزل پر ہوں گے قیاس کن زگلستان من بہار میرا ثواب کی توفیق اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے